اب آپ اس مبارک سلسلے کا آخری حلقہ سماج فرمائیں الحمد رب العالمین و والسلام اشرفیا اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا وقائدنا وحبیبنا و محمد ان والا علی اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناه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 میراد رانی اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو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 لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو نفل حج کا باقاعدہ پورے کا پورا ثواب عطا فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا سفر کرتے ہوئے چار ذی الحجہ کو مکہ مقرمہ پہنچے اور آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اگر جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے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 ناسخ کوئی منسوخ کوئی مقدم کوئی مؤخر کوئی مطلق کوئی مقید کوئی متواتر کوئی قطع ثبوت کوئی قطع دلال کسی پر اقتضاء نص کسی پر اشارت نص تو ان سب مسائل کو جب سامنے رکھا تو اللہ تبارک بتالا تو اصل معنی میں اتباع کرنے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے احادیث کے ذخیرے کو ملخص کرنے کے بعد پوری امت کے لیے خلاصہ پیش کر دیا دین کا ورنہ ہم تو ایک ایک حدیث ڈھونڈتے اور سمجھنے کے لیے ٹھوکنے کا اور پھر بھی ہمیں سمجھنا آتا کہ تحارت کے مسئلے میں کتنی حدیثیں ہیں ان نے کتاب التحارہ باندھ کے سارے مسئلے لکھ دیئے اور ساتھ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمع کرتے ہیں تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لائے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے تشریف لے آئے اور جہاں سیدہ فاطمہ تہرا رضی اللہ تعالیٰ عنا ٹھہری ہوئی تھی خیمے تھے اس وقت گھر تو کوئی تھے نہیں خیمے لگا کر قیام کیا گیا تھا تو حضرت علی جب خیمے میں تشریف لے گئے دیکھا تو بی بی مدد سہارا غسل فرما کے کپڑے پہن کے تیل لگا کے یعنی تیار ہو کے اپنے خامند کے لیے بیٹھی ہیں ایک اچھی ہولی ہمیں تو حضرت علی کو بڑا غصہ لگا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 احرام سے نکل چکی ہے اور اس کا خامند بھی سفر سے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی متوجع ہو, ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھی عمرے کا احرام ہو تو پھر خامند کے لیے استقبال کے لیے تو عورت کو تیار ہونا ہے یہ تو اسلام نے حکم دیا ہے بلکہ اسلام نے اتنا بڑا حکم دیا ہے کہ جو عورت اچھے لباس پہن کے یعنی اپنا سگار کر کے اپنے خامد کی انتظار میں بیٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو اتنا ثواب دیتی ہیں جیسے کوئی مجاہد سرحد پر رات کو پہرا دے رہا ہو کیونکہ یہ بھی اپنے خامد کو گناہوں سے بچانے کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن رہی ورنہ اس کا خامد گناہوں میں مبتلا ہوگا اور شیتان کے حملوں کا شکار ہو جائے گا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 وہاں سے چل پڑے مصطلفا میں آ تھوڑی سی دیر مصطلفہ میں بیٹھے وہاں سے نکلے سیدھا مینا میں آ فجر کی نماز سے پہلے کنکریاں مار کے مکے میں آ لوگ ابھی نماز پڑھے ہوتے ہیں تو وہ تواف زیارت صفا کر کے فارغ ہو کے گھر بھی چلے جاتے ان کا حج تو اللہ کی نامہ سے چار گھنٹے میں چھ گھنٹے میں ہو جاتا تو یہ تو بہرحال اب تو ایک حج ہے یعنی آدمی نے سر سے اتارنا ہوتا ہے کہ میں نے ایک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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم تربی کو مینات شریف لے گئے اور صحابہ نے عرض کیا کہ حل نجی اللہ قاری رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے لکڑیاں کھڑی کر کے چھپر وغیرہ بنا لیں تاکہ آپ اس کے سائے میں آرام سے بیٹھیں گے آپ نے فرمایا منا خمن سبق کہ یہاں کسی کو گھر بنانے کی اجازت نہیں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 کہ اگر حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے لوگ بھی مینا میں آئیں گے مینا کو اللہ اتنی وسعت دے دیا کریں گے کہ سب اس میں خود بخود سب آ جائیں اور ہمارے لکھا ہے کہ مینا کے اندر یہ خصوصیت ہے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 ہم تو حرم کے لوگ ہیں ہمارا تو حج ہوگا ہی حرم لہٰذا ہم تو حرم سے باہر نہیں نکلیں گے وہ سیدھے مزدلفہ تک چلے جاتے تھے اور مزدلفہ سے باہر نہیں نکلتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھا عرفات تشریف لے گئے وادی نمیرا میں آپ نے قیام فرمایا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 کبائر تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے صغیرہ گنا جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں ان الحسنات یوزیات تو اتنی بڑی فضیلت ہے تو بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اس انتدار میں تھی کہ پتہ نہیں آج حضور کو روزہ ہے یا نہیں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 Sure. <laughs> اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم حجت الوداع میں وہ خطبہ عظیم جسے خطبت الوداع کے نام سے محدثین نے لکھا ہے اور یہ وہ خطبہ ہے جو ایسا عظیم جامع مان کامل مکمل خطبہ کائنات کی کسی کتاب میں اور کسی بڑے سے بڑے خطیب بلیغ ادیب سے آپ کو نہیں مل سکتا اور یہ خطبہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر محدثین نے شرح لکھی ہیں کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ صرف خطبہ بھائی اجت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 ہی ہے جو حضور پاک صل اللہ علیہ وعلا نے سب سے, پہلے اپنے صحابہ سے سوال کیا آپ نے فرمایا ایو یہ کون سا دن ہے اب دیکھیں سب سہبا کو پتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ چپ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 یہ مہینہ کون سا ہے انہوں نے کہا اللہ اور رسول اللہ حضور نے فرمایا آئے تو سن لو کہ یہ شار جو ہے شار الحرام اور یہ بلد جو ہے بلد اللہ الحرام یہ شہر بھی حرمت والا یہ بلد بھی حرمت والا یہ دن بھی حرمت والا تو اس حرمت کے تابے میں تمہیں ایک سب سے اہم بات بتاتا ہوں پر میں ان اموالکم دماؤ کم و آراز کم ہرام کا حرمتی اومی کم فی بلدکم کم فی شہرکم کم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 سب سے پہلے میں عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں کیونکہ حضرت عباس لوگوں کو کر دیتے تھے سود پہ اور بڑے لوگوں سے انہوں نے سود لینا تھا اپنے نے فرمایا ختم سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا اسی لیے رواج की जितनी جتنی قسمیں ہیں یاد رکھے یہ آج کل جو ایک لوگوں نے हुआ دیا ہوا ہے یہ سروس چارجز ہے یہ بینکنگ کا سود ہے وہ का کا سود تھا یہ فلان ہے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ حضور نے فرمایا تھا نا کتا حرام ہے وہ اس دور کا हमारा ہمارا کتا تو بڑا پالتو ہے بڑا ٹھیک ٹھاک ہے شیمپو کرتے ہیں ہم اس کو اس کو کار پہ ساتھ بھی لاتے ہیں رات کو بیوی بی کو ساتھ نہ سنا لیکن کتے کو ضرور ساتھ سناتے ہیں یہ تو بڑا پیارا ہے یہ کیسے وہ اس دور کا کتا بڑا خراب ہوگا وہ خراب ہے یہ تو وہی بات ہوگی سود سود ہے چاہے درد درد ہے درد کو جس طرح بھی الٹو درد ہے اور سود کا تھوڑا سا گناہ سن لیں کہ سود کی ادنا سے ادنا جو قسم ہے نا اس کا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ ستر بار جہا کرے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 آپ نے جائیداد کے تیسرے حصے میں تو وسیع کا حق ہے باقی جو ہے وہ آپ کی اولاد کا ہے برسا کا ہے اور یہ نہیں کہ آپ سارا ہماری وسیعت کر دیں گے میں بڑی نیکی کما رہا ہوں یہ نیکی نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دوں اور اس کے بعد حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا خبردار میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کا خیال کرنا انارن یہ تمہارے ہاتھوں میں ایسے ہوتی ہیں بیچاری جیسے کوئی قید ہو جیسے قیدی کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے ان کے ساتھ خیال رکھنا ان کے حقوق ادا کرنا ان پہ کوئی ظلم و زیادتی اور تعدی نہ کرنا اور ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بھی برداشت کرنا خیرکم رکم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 وہ کو آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا صبح کو حضرت جب نواز پڑھانے کے لیے آئے تو آنکھیں مبارک سرخ تھیں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 کہ وہ گالی سے کم میں بات ہی نہیں کرتی تھی حضرت کے ساتھ تو حضرت کا ایک طالب اللم تھا پٹھان اس کو بھیجا آپ نے گھر گلی پہ جا کے گھر سے فرانچی لے کے ہو وہ گیا تو بیگم صاحبہ نے تو جناب وہ سنائی نا اللہ اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کہ پٹھان صاحب کا تو خون کھول گیا واپس آیا اس نے کہا استاد کھوچیے تمہارا بیوی ہے ہمارا بیوی ہوتا نا ہم اس کو آج سبق پڑا تھا خدا کا کسم ہم زندہ نہیں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 تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالنساء اور کے حقوق کا خیال کرنا بلیہ جیسے تمہارے حقوق ہیں ان پر اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں تم پر اور حضور نے وزاحت فرما دی آپ نے فرمایا تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارے اذن کے بغیر کسی کو داخل نہ کرے تمہارا حق اس پر یہ ہے کہ جب تم حکم کرو تو اطاعت کرے تمہارا حق عورت پہ یہ ہے کہ تمہارے مال کی تمہاری عزت کی حفاظت کرے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 میں مہاجرین و انصار کے بارے میں بھی نصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے مال دینا ہے حقوق العباد وہ ادا کر دے کیونکہ اللہ دبارک و تعالی حقوق العباد جو ہیں کبھی معاف نہیں کرتے اور پھر اسی دن یہ آیت مبارک نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و لکم اللہ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 پھر حج جو ہے دن حجا کے بجائے کبھی محرم میں کر رہے ہیں کبھی سفر میں کر رہے ہیں رمضان بدل گیا سارے مہینے بدل گئے یہ کیا تلاؤ کرتے ہو تم اللہ کے مہینوں سے اللہ کے شہور ہیں اللہ کے دن ہیں اللہ کے ایام ہیں ان سے کسی قسم کا تلاب نہیں کیا جا سکتا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 اور دعائیں کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے سیدہ عائشہ, آپ نے فرمایا عائشہ مجھے سر میں شدید درد ہو اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضور جب آئے تو بی بی عائشہ خود سر درد سے تڑپ رہی تھی تو بی, بی عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ مجھے تو پہلے سے سلا شدید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 کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل تھا انصاف تھا کہ آپ روزانہ ہر بیوی بی کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے وہاں پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ تشریف رکھتے بیٹھتے ان کی خیریت پوچھتے حالہ پوچھتے ان کو کوئی ضرورت ہوتی تو وہ ضرورت رفع فرماتے اور پھر رات وہاں گزارتے جس بیوی بی کا موقع ہوتا اور جس بیوی بی کا نوبہ ہوتا اور جس بیوی بی کا نمبر ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر بی, بی کے گھر میں جا رہے تھے بیمونا بی بی کے گھر میں جب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اتنی شدید ہو گئی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت جواب دے گئی آپ نے پھر باقی بیویوں کو بیبی میمونا کے گھر میں بلا لیا لیکن کبال عدل دیکھیں حضور پاک کی سیرت کے پہلو پہ آپ نظر رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے عالم میں بھی حکم دیتے کہ بھی مجھے فلاں بی, بی کے گھر میں لے جاؤ کل فلاں بی, بی کا نمبر ہے وہاں لے جاؤ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 بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لے ائے اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی شروع ہوا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کے بدن پہ ہاتھ رکھا تو میں اتنی یعنی طاقت نہیں تھی کہ ہاتھ رکھ سکوں یعنی اس قدر شدت کے ساتھ گرم تھا حضور کا بدن مبارک میں زیادہ دیر ہاتھ نہیں رکھ سکتا تھا کہ شاید میرا ہاتھ جل جائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ انک تو آپ کو بھی بخار ہوتا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 اور تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت محسوس کی اور ایک حدیث میں اسی لیے آتا ہے آپ نے فرمایا الحمد بن فہ جہنم یہ بخار جو ہے گویا یہ بھی جہنم کی ایک ہوا ہے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 تو ہم نے کہا کہ یار اللہ اللہ اس عبد نے اس اللہ کے بندے نے جس کو یہ اختیار ملا تھا پھر اس نے کیا چنا تو حضور نے فرمایا کہ لکا اللہ اس نے اللہ کا لکا پسند کیا ہے بی بی ایسا فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ اذن لا لا اب حضور ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے اب اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اور ابد نخیرہ وہ بندہ جس کو اختیار دیا گیا وہ اور کوئی نہیں وہ محمد رسول اللہ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 اور کھڑے ہونے کے بعد حضور ما ای دو آنکھوں کے درمیان پہشانی پہ حضور بوسا دیتے تھے اپنی بیٹی لیکن آج حضور کو اتنی تکلیف تھی کہ حضور کھڑے نہیں ہو حضور صلی اللہ لیٹے ہوئے تھے تو سیدہ فاطمہ مت نے جب دیکھا تو ان کا فی الف پتہ روح یا رسول اللہ میری روح اور میری جان آپ پہ قربان ہو آپ اس حالت میں کہ اب آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے میرے لیے تو بی صاحب حضور پہ گر گئیں۔ اور اتنی شدت سے روئی بیوی بی سیدہ فاتبرا رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ تمام بی بی عائشہ اور گھر میں جو آہل سب رونے لگ گئے کہ بیوی بی کا یہ عالم ہے کہ آج صبر کا دامن نہیں جا رہا اور بی بی, بی بار بار کہہ رہی ہے فتح تب اسکار رسول اللہ فتح تو کبھی و امی و امی یارسول اللہ فتح تو کبھی روح ہے اللہ حضور میری زندگی میرا نفس میرا روح میری جان سب آپ پہ قربان ہو جائے لیکن آپ کو اللہ سید و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے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 تو بی بی آشیا نے کہا کہ ہاں فرمایا فتصدقو کو فوراً صد کرو اس کے بعد حضور پھر بے ہوش ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو اس کے بعد جب ہوش آیا فرمایا حل تصدک تم تم نے وہ سات دینار خیرات کر دی ہے ان نے کہا شکل لا بے مرض کا یا رسول اللہ حضور آپ کی بیماری کی پریشانی میں ہماری چیز بھولے ہوئے ہیں کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتے ہم تو ہر وقت آپ کے فکر میں آپ نے فرمایا فتصدقو سب صدقہ کرو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 بی بی ایشا کہتی ہے میں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ بھی نماز ہوئی نہیں ہے جماعت منتظر ہے تو آپ نے فرمایا اچھا پانی ڈالو پانی ڈالا گیا حضور نے اچھا میں جانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن او میں آلہ رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بے ہوشی تاری تھوڑی دیر کے بعد جب ہوشیا فرمائکراس آپ نے فرما ابو بکر کو حکم دو کے لوگوں کو امام بن کے نماز پڑھا دے اسی لیے وال استدلال کیا کہ جس کو زندگی میں اللہ کے نبی نے امام بنا دیا ہو تو اس کو امت اگر امام نہ مانے تو کتنی بڑی بدکسمتی ہے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 وہ کندھے ہاتھ رکھ کر بس ان کے سہارے سے چل رہے تھے اور جب حضور مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کے اوہ صحابہ کے تو چہرے کھل گئے نا خوشی سے تو کوئی الحمدللہ کوئی سبحان اللہ سب صحابہ نے کیا حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور تشریف نارے حضرت ابو بکر ہٹنے لگے مسلح سے کہ بھی جب اللہ کے نبی آ گئے تو میری کیا طاقت ہے کہ میں مسلح پہ کھڑا رہوں حضور نے پھر الا رسل کیا باب کرسل کے اباب بکر ابو بکر کڑے رہو مسلح پہ کھڑے رہو مسلح پہ لیکن حضرت ابو بکر ہٹ گئے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 اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم سب سلام کیا صحابہ نے جواب دیا تو فرمایا کم بل الاولین حضور نے فرمایا لوگوں میں اپنے مہاجرین صحابہ کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے شان کا خیال رکھنا اور آپ نے فرمایا اوسی کم اور میں وصیت کرتا ہوں کہ انصار کا بھی خیال رکھنا انصار کی عظمت کا بھی خیال رکھنا اور حضور فاق نے فرمایا بن اور, آپ نے فرمایا اور کے حقوق کا بھی خیال رکھنا کم حضور نے فرمایا کہ, مجھے مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم لوگوں پہ بھوک آئے گا لا اکشا لہم الخر اکشا علیہ کم الغ مجھے ڈر یہ ہے کہ میری امت اتنی امیر ہو جائے گی اتنی دولت ملے گی اتنی پیسہ بھی لے گا کہ جیسے پہلی امتیں دولت کی وجہ سے برباد ہو گئیں کہ میری امت بھی دولت کی وجہ سے برباد نہ ہو جائے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 زیانے کا گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جب مجھے موت آ جائے اللہ اللہ محمد علیہ حضور نے فرمایا کہ میرے گھر میں پھر کوئی داخل نہ ہو کیونکہ سب سے پہلے نزول رحمت ہوگا اللہ کی طرف سے مجھ پر اور اس کے بعد میرے اللہ کے فرشتے میرے اوپر آ کے سلام پڑے صلی علیہ فرمائیں اللہ کے وہ چار فرشتے جو ہیں وہ سب سے پہلے داخل ہوں گے پھر پر سلام پڑے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا خلا علیہ رجال بائی بیتی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 چیز جو حضور کے بدن کے اندر داخل ہوئی وہ بھی میرا لواب تھا فرمایا عائشہ نے یہ شرف اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیا ہے اور کسی نے نہیں دیا جبریل اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہیں اذن مانگا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بی عائشہ صدیقہ کو ایک طرف حکم دے دیا اور حضرت جبریل کو اجازت دی تو حضرت جبریل نے کہا یار سلح ان ملک الموت اب ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہیں اور عزن اجازت مانگ رہے ہیں لیکن اب بھی ان کو اختیار یہ دیا گیا ہے کہ جیسے حضور فرمائیں اگر حضور چاہتے ہوں دنیا میں رہنا تو ملک الموت واپس آ اور اگر حضور چاہتے ہوں لکھا رب کا تو پھر آپ کی روح مبارک کو قبض کیا جائے حضور نے فرمایا جبرائیل ملک الموت کو اجازت دے دو اِن اشتاق میں اپنے رب کی طرف مشتاق ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ میرا لکھائے رب ہو جائے اب میں اس دنیا میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں فدخل ملک الموت فی حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ملک الموت جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرۂ مبارک میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک جو ہے قبض کیا گیا کیسے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ انکم میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون کہ اے میرے نبی اپ پہ بھی موت انی ہے اور تمام لوگوں پر بھی موت انی ہے یہ موت ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی بھی بچ سکتا وا سوائے اس اللہ کے جس کی صفت ہے اللہ لا الہ الا اللہ ال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 بحب میو حب الله صلی اللہ تعالیٰ خلق ہی محمد گیا الحم الراہ شیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف شیخ مکی مدرس مسجد حرامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطا فرما رہے تھے مکمل سیٹ تیس کیسٹ hat پر مشتمل ہے تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ سات آٹھ ایک دو تین